سدا سدا مالا سید دل سفا تم لمبیا محمد نیل مستفا والا نیو سہادی و صفافا ما بعده اعوذ بعض بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات المتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين خروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله نبي الكريم اللمين إن الله وملائكته يصلون على الربي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والا لا سہابی گیا سید ہبھی بل سلام والی گیا سیا خا تم والا لکھا وا سہا بھی گیا سیدا مل امبیا مسلمان پرا اسلام وال حمد و صلاح درود و و سبمانا نو راہ ہدایت فرماوی گرامی جمع مبارک عظیم مسلمان عورتوں عورتوں کے فتنے نال. امت تباہ ہو جاتی اور عورتوں کی الاحت مستفا سل وسلم کی اصلاح ہو جاتی اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سخت ترین فتنا عورتوں کا میرے امت واسطے میں اپنی مسلمان بھنسے یہ موضوع تیار کیا جس دے اندر اسلاف امت و چند بیبیا پاکوں دا ذکر جیڑیاں کرڈے گھر رن والیا بیبیاں پیڑوں دے واسطے بہترین نمونا نے کیونکہ تتا ہے کہ عظمت عزمت و عزت اور شان جیڑی وہ ساری پچھلے دوران پی اس دے واسے میں پرانے مجید دائت سورہ احزاب کے جس دی شان نزول یہ ہے کہ حضرت اسما بنش حضرت جعفر بن عبی طالب جنہا جعفر بن طالب جافر تیار آخیا ہے مولا علی سرکار دے برادر انہوں دی گھر والی ہبشے دی ہجرت تو واپس آئیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج نو مل کے کی تھی کہ اللہ تعالی قرآن مجید اندر مردان کا نہیں آیا پیما ایشا فرما لگی ہاں کہ نہیں سڈا تو کوئی نہیں عورتوں کا ایڈا ذکر نے پیا حضرت آسماں اٹھیاں ہزور کی بار گائے کیرد یار رسول اللہ اصا تو مر تھان گئی رب ساڈا ذکر کو نہیں پیا کرتا فر و شریف مولا نے اے آیت اتار درشاد ربا نے فرمایا ان مسلم برابر ذکر پیا کر دا اللہ نال مرداں کا ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں وال مؤمنین وال مؤمنات اور ایمان والے مرد تے ایمان والی عورتیں وال قانتین وال قانتات فرما بردار برد تے فرما بردار عورتیں اللہ رسول دیاں فرما بردار عورت مرد وسعد کی ن وسا مرد خدا دے سچیا مرد مصیبت ول خا شی نل خا شہ آجی کرن والے بندے آجی کری نل مت سو کا خیرات کرنے والے مرد تیر کرنے والی مرد توزے دار عورت ولاداظت کرنے والی بیبیاں وزا گری اللہ کثیرا و ذاکراتے اور اس بوتا بوتا اللہ کا ذکر کرنے والے بندے تے ذکر کرنے والیاں عورتاں اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما اللہ فرماؤ بے میں سارے بندے آدھے بیبیاں دوازتے کی مقرر کیتا ہے تیار کیتا ہے فرمایا مغفرت بھی تیار کیتا ہے تے عجر عظیم تیار کر کے رکھے آئے تنا نبخش بھی دیاں گا مغفرت بھی فرماں گا تے عجر عظیم اتا کر دیاں گا اور اگلی آیت اندر اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتِمْ ایا کدلواہ ہوسول ہو لَهُمُ ائن لہ ملخ وَمَنْ امریم فمیاس و فَقَدْ فقل دل دلالم بی اور اللہ فرماؤں دا ہے مومن مرد تے مومن عورتاں انانوں کا دیئے اجازت ہے ہی نہیں کہ جدو اللہ تے ادھا رسول کوئی حکم کر دین فیصلہ کر دین ایہ کون اللہم الخیارتوں من عمرہم تے پھر انا دا کوئی اختیار رہ جاوے اللہ اندھا ہے مومن مرد تے مومن عورت اللہ رسول دے حکم سننے تو بعد اپنا اختیار نہیں رکھ دے اپنا اختیار چھٹ دے نہیں تے اللہ رسول دے جناب حکم دے اللہ, لگ دے نہیں اپنی مردی اللہ رسول فرمانی کردیا نہیں کر دے اور اللہ فرما دل دل او بڑے دور دی گمراہی مبتلا ہو گئے نے بڑے دور تا گمراہ ہو گئے گمراہ ہو گئے اللہ, بے اللہ بے رسول دینا فرمانی کرتے ہوں غور فرما رب دیا بندیا اللہ سونے وحدہ شریق نے جیو کلام مجید احکام مردہ واسطے اتارے اوی عورت واسطے ناجل فرمائے اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالی اللہ لسلم آپ متحرات اور حضور دیا تے اللہ دے عمل تے رب سونے دیا بارگاہ عزت حاصل کی ہاں جی وہ باوے انسارنا سن باوے ندی پاگ دیا گھر والیا سن باہیں مومنا سن ہوں تیرے سامنے میں انہوں نے دیا چند مسالا پیش کرانگا جنہاں نے قرآن و حدیث دے شریعت مصطفیٰ دے عمل کیتا کیا اللہ تعالیٰ نے انہوں دون جہانوں دیا عزت تے شانہ دے دیتیاں قرآن بے قرآن گلن صرف اس زمانے والے ساری خدای دے چاہے دے دے جناب, تے تے چاہ جناب ایک دو گلا کر کے چلنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیتا بے داری در ہزور فرما برداری دن ہزور کی شریت دی شریعت فرما نے فرمایا اللہ رحم کرے ان بیبیاں جڑی انسارنا سن فرمایا کوئی بھی حکم کردہ سی اللہ رسول دار سب تو پہلو یہ انسار بیبیاں عمل کر لیندیا سن جدو حکم تو آپ کمنی والے دران کے اندر حکم آیا کہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسلمان دیا عورتوں نے <تصالح> ہے میرے محبوب فرما دے اپنی گھر والیاں نو کلے وا از ازواج کا وا بنا دے گا کہ محبوب اپنی بیٹیاں نو تل منی فرما دے مسلمانوں بی اپنے چہرے نہرے لا کے رکھا مائشا فرمایا اس حکم اترنے تو بعد اسان کوئی انسارن بیبی بی مسلمان فرنا ویکی جا منہ کھول کے بازارج ٹرتی ہو فرمایا ادھر یا حکم اتریاں عمل کر لیا قربان جا جی اسی طرح والد بھی چلے گئے او دندر اور جناب بھی چلے گئے چلا گیا جی تین جا کے شہید ہو گئے نی جدو کافلا واپس آیا ہے بیبی ارد کر دیے ہاں جی کافلے والوں پوچھ دیئے دسو رسوے جی چاندنی تھی اوی خیر, نے مطمئن ہو جا حضوروں میں خیر واپس پی وہ میں جانا گھر نہیں را جنہ چر میں راہ دکھ لو کہ جنا چیر ہزور نیکنا نہیں ان چر گھر واپس جانا ہی نہیں جدومی والے تشریف لیا ہزور کی یاد کی تھی کہ رسول اللہ سونیا محبوبا جے تیری خیر سونیا پھر کوئی مصیبت سانو جاپ دی نہیں پر خیر دے غور انسار ان دندر دندر اللہ سان سا خاتو نے جنت کڑی مسلمان بہترین نمونہ نے حضور سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی علی شہزادی محترما خاتو نے جنت سلام علی اللہ لیا ریاستیں باتت سبر دند اپنی مثال آپ سن کی سی نبی کریم سلام پہ ادھر قرآن تلاوت کردیا رہنا اور جناب والا پاک نے دسنا کہ مسلمان دیا عورتیں جی ترسا مسلمانا دیا عورت بننی چاہدیاں جیسا پیچھے چل پو اگر کامیابی لینا جان جے قربان پھر آجا سا آئشا اما سدیقہ دچھے آ جا ہاں جی قربان جاواں جی علمت دے شانہ داستے وا دریک نے سورہ نور دیا اٹھارہ یات اتار چھڈیاں جی دے دے جناب دمنیا کام کیا خدا کی قسم کوئی فیشن نہیں کوئی انہیں لباس کے کپڑے پیچھے نہیں پی گئی کوئی انہیں اپنے دا خیال نہیں کوئی اپنے جناب جی دنیا کا خیال نہیں بلکہ اخبار جدو بیکا ہزور دلر خیال آ گیا خیال آ گیا بی بی دے دلان دندر کی دندر دنیا کوئی, نہیں جلال دی والا کوئی کھان پی میرے محبوب آئی نہ سارا بلا کے دلان کر دے جی تسا چاہیے دنیا کا سات سال ہو سمان جی نت سنگار پھر آؤ میں چڈ دینا تنیا بڑی لب جائے گی جی چاہیے جنت جانے دربی جانا ہے پھر فرمایا جی سبر کرنے سبر ہی کرنا پڑنا ہے نور دل ہیا تنیا وسی نت فتح کننا و امتحر کن سرا جمیلا فرما اپنیاں گھر والا دنیا دی زندگی چاہیے دی چڈ دینا دے تو انو جناب جی ہاں چڈ دینا دے تسا جناب جاؤ اپنے دنیا جنی حاصل کر سکیوں جے کر لو ہاں میں تو انو اپنے کارو بار کر دینا وا و تراہ جے اللہ, تے اللہ دے رسول رسل ہی آخر آخرت جان نساں چاہدیاں جی نواں سنا تین کن اجر شریف نے جہاں موشن ہوا نے کٹھا کیا جی ہزی حجرے عظیم ملا نے کٹا کیا ہے میرے پاک نبی بھی اجواج متحرات جہیا سن وہ کے حضور دی بار کی بار گال بیگ یاد کی یار رسول اللہ سا اللہ کے رسول تو سوا کچھ چاہدیا ہی نہیں اللہ رسول اور سامان جو مل گیا ساری خدائی مل گئی یا رسول اللہ ساما آجاد کریما نے سمی چنجوڑ کے رکھ دیتے ہیں قرآن دینا آزاد فیشن پیچھے پہن پھر دنیا کے سادو سامان مردہ گڑ منگن کیوں جناب دیوانیاں پاگل ہو کے دنیا اندر بسر کری قرآن کے عمل کرنے والی قرآن دلن والی جنہوں نے اللہ سونے اگلے جہان دیا لوڑیاں عیاشیاں دینیاں نے قربان جاوا جہاں داستے واد شریف نے اگلے جہاناں دے محل تیار کر کے رکھے نے جنہوں نو اگلے جہاناں دیاں دیا اللہ نے ہورانوں ود دینیاں نے انہوں نے تو قرآن مجید دے عمل کرنا ہے میرے نبی دی ازواج متحرات نمونا بنا ہے نو نمونا بنا ہے میری گل میرا گور نام سمجھنا تینوں دہلی بٹھاؤنا ایو میں سمجھی जिना चेर तू अपने करद्याद का जमीन नहीं झलोने उन्ना चेर तू गैरतम नहीं, नहीं, नहीं सकना जिस बंदे का चुगा सौर जा खुदा वह शरीफ की कसम समझे दोव जानक सुकून मिल गया ऐदर वेख ला कतवजो फरमा और सामने चंद मिसाल पेश करना कुरान तो बाहर जिन्हों औरतियां पाकों ने اور, دے دے. ذکر اور نام آئے گا نال آکھنگے اللہ بھی کرونا رحمتہ ہو ہر بندہ ادب ذہن ہو کے سنے گا کسے دا خیال نہیں پیڑے پاسے جانا اے پاک دی دین دی دی اللہ و تعالی نے جناب جی فرمایا ہے اور غور فرما قربان جاو پاک بیبیا چند بیبیا کے تذکرے سنتا جاؤ اے میرے سامنے سیرت و کے عمر بن عبد ال عزیز ربی اللہ تعالی ابن جوزی جو کتاب حضرت رات نک کے تردیا تردیا تھک گئے تھک کی کنٹ حضرت فاروق آزم کھلو گئے اندروں آواز پی آئی ہے تھی ماں ایک دوجے گلا کرتے ہیں ماں آخری تھی نو تھی ہے دھدی دو ملا دے تھی آدمی ہے نی اماؤ تینوں پتا نہیں امر بن خطاب نے منادی کو آخیا خبردار دھونی نی ملا ماں آخری ہے تھینک نہیں ویر جانا دین امر دے سامنے ڈراؤ کل پچھوں میں نہ ڈر میرا ضمیر نہیں گوارا کرتا ویس وے سی خدا دیا بندہ کیسی اے کیسا رکھ دیے آدم سنتے سنیا نا تو فاروق آدم سن دے, نا؟ آدم دے بھی نبی پاک سرکار غلبہ سی اندر دی اپنے دل میں رچایا بسایا فوراں گئے سویر ہوئی دا نا نال فرمایا گھر پہ لے پچھان کے سو اپنے فلادیا تو دس کہہ لگا, لگا میرا بھی ہوا حدرت آسم کو آخیا تس دیرا لگا دور میرا ویہ نہیں ہویا فرمایا پترا مارا تیار رشتہ لگ لیا گل میں ری ہوگا آدر اللہ تعالی نے جا کے جناب جیڈا کڑکایا رشتہ منگایا میں اپنے پتر واسطے آخر میر الحمدین خلیفا بکر سن خوش ہو کے جناب رشتہ کر دیا حضرت آسمی اس گھر والی قربان جاوا حضرت آسم کی اسی گھر والی بیٹی پیدا ہوئی جس بیٹی دا پتر حضرت عمر بن ابدل عزیز بنیا مروان دا پتر مروان در ابدل عزیز دا اگو پتر حضرت عمر جنہاں نے امر سجی آخیا جاتا ہے چھوٹا عمر وڈیمر عمر بن خطاب تے چھوٹا امر دو ترا حضرت فاروق کے آزم دس جنہ لگی حضور مہربانی فرماؤ وظیفہ لکھو میرے بچیا کا فرمایا کن بچے نے حضور لکھو نا ایک بچہ نہ لکھا دوا تیجا چوتھے کا نام لکھان لگی تے آپ نے فرمایا بی گلت پہ آئی ہے حضور کی پتر میرے نے کہ تو نے میرے بچے نے آپ نے فرمایا دی میں کی کرا میری قلم رک گئی میرا قلم لکھن رک گیا اس واسطے دستا گیا کہ تیری اولاد کرایہ ود کوئی نہیں وہ حضرت عمر بن عبد رضی اللہ ہونا ما ما جدو رضی اللہ تعالیٰ سرکار دے دو دی قربان فرماؤ اور والا حضرت عمر بن رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت جنہاں نبی پاک مطابق خلافت چلائی دے زمانے کے بگیانا چھک لائیں چروائے ہے عمر بن ابد الزیز بہت ہو گیا ہے اکی کیوں آجی آج تک جنہ چر وہ بادشاہ رہی ہے کسی بگیان نرت ہوئی نہیں وہ بکریاں دے دا مگر کھار دی جرت نہیں سی کرا اج بجیاڑ پی گیا ہے یہ مطلب عمر بن ابد الزیز دنیا تو ریلت کر گئے ہیں تو جو فرمان لا دیا بندے آؤ ایک بی بی بیبی علیم عورتوں کے واقعہ دا واقع دس ایک شاہ شجا کرمانی نے بڑے اللہ ولی کرمان علاقے دے پہلا بادشاہ سن پھر فقیری مل لی درمیشی والے پاس آ گئے چوٹ لگ گئی دل دل چوٹ لگی تو فکیری والے پاسے تر پائے آپ دی کلم کلا بیٹی سی بادشاہ کرمان کے پر نے پیغام بھیجا شاہ شجا کرمانی نو کہ اپنی بیٹی سانو دیکھی جاوے آپ فقیر سن اللہ والے سن دین والے سن آپ اٹھے دسجد دے اندر گشت کرنا شروع کر ہو دیکھا ایک مسجد اندر ایک درویش بیٹھا فکیل نوجوان جی پرانے کلسی دے کپڑے پائی بیٹھا نوجوان لڑکی واہ کر دے تینوں قبول ہے کہ نہیں انہیں آ بندے آ میرے گھر کے پوچھا کو نہیں کہ میرے رشتہ دے گا فرمان لگے میں کرا بارشانتی फकीर मुड़िया जा निका पाया निकाह पाके डोर दिता झोंपड़ी बनी लिया घर लिया जो घर बीबी आई तो बीबी आई मशीदे उधी रोटी सुकी पई है पूछा है की कह लगा कल एक रोटी सी अद्धी मैं खा लई ते अद्धी रख छी ताकि अज खावगा بیبی کہیں بی لگی ہے افسوس میں ماری گئی ہوں میں واپس جانی ہوں میرے باپ نے میرے نال ہے کس بندے دے گھر میں نو بھیج دوان کہہ لگا جوان لگا مینوں پہلو ہی پتا سی شاہ شجاخر کرمانی دی جڑی تھی وہ میرے جیسے فقیر فکیر کتنے گزارا کرے گی تو جانے سی कह लगी अल्लाह बंद मैं तेरे भुख के फकर की वजह नहीं जा रही मैं देश चली हूं तेन रब सोने यकीन ही कोई नी मैं तेरे यकीन भी कमजोरी देखी है तेन अपने रब के यकीन ही कोई नी अ रोटी बचा के अग वास्ते रख छी तेन पता नहीं जिस मोहला ने अच जान देनी उन्हें रोटी भी देनी है بتا دیا بندیا میں اس واسطے تیرا یقین ہو رہے ہیں میرا یقین تیرا یقین کمزور ہے یقین میں جو بیٹی سربان جناب لگی نر وس نہیں اللہ اعتماد کوئی نیبری کوئی اللہ سونے کے اندر گزارا مشکل ہو سکتا ہے ہاجی فورن اٹھیا روٹی چکی اللہ دے صدقہ کر دا دیے بندی سمجھائی کوئی قربان جاوا لا جناب جناب کتاب دے والے جیسے لال کیوں نہ بخش کیوں نہ بابا فرید جیسے جیسے پتر رحمت اللہ لے آؤ فرما نے بیبیات گل کر دا آل فرما نے رکھ زندگی ایمان سابت مسلمان دی تین پہ آدھے رکھ फरमान भैरा जिथे रब रखे हो हुक्म चंगा जिथे रब रखे ओ कम चंगा सबर शुक्र ते गुजराना شردا جان پیڑا قربان oh, oh, oh, yeah. نام قربان جانا مردوں کی عورت, عورت دی دا ذکر کیتا ہے پھر آخیا ہے جی میں ذکر مردوں کی سفت کیوں کہ اس واسطے ہے عورت سی پر رب رسول دی فرما برداری اگے نکل گئی آرد آرد آرد آرد آرد دلری دلیل ہوں دی دل چنگی مرد دلیر منجا چپ کے راوی کے کنڈے جا کے رات کو پہ جائے کلا سارے آخنا پلا دل بندہ ڈرتا ہی کون بڈی جی کرے تو سارے آخنا پھٹے مو ایڈی کنجری اور شرم آیا یہ کون کھی جا کے بہادری مرد درجے بارے اور مت سمجھنا لیکن مردوں کی سفید حضرت ربیا بسری آؤ رسول دی سولم برداری کی آپ دی صفت یہ سی بہتر رویہ رہنا یہ نہ رونا جیتے مسلانہ سن ہمیشہ سجدے والی تھان سے چیکر سی پتر بگا وگا گئے رویا مسلا در پتر کر دینا جتھے سجدہ کردیا سن بی بی بسریہ بسری چکر دینا یہ لگنا جیسے کسے پانی لوڑیا ہے قربان جاوا حضرت رابیہ بسری آلم سی روا اور جناب والا وال حضرت رابیہ بسریہ جدو کسے نے جناب جہنم دا ذکر کرنا کسے نے اگ کا تلکرا کرنا ڈگ پہ سن ہاں بے ہوش رہی تے فر جی اللہ سونے دے خوف دے اندر رون لگ پینا فرمانا پہ لو میرے کو مولا دے دہشت والے عذاب نو سنیا نہیں جانا اے دل دی ملائم بی بی قربان جاواج کرنے تو ایک ہوا ضرورت منگتی ہے کیونکہ سب تو این کسوری ہو کے گل پی کردے فرمایا نے رب خوڑ منگنے فرمایا وہ بھی اپنی تونی چاہیے اور گور فرما جدو کسے دنیا آن کے دینی نا دنیا آن کے دینی بیبی رابع دا نام جو سی تے کسے نے آن کے نگرانا کچھ دینا ٹھکرا دینا فرما مینو کی لگے دنیا نا سفر چالی لائی بیٹھے آ کے نک پے گناب جی یہ بیبی خدا دی قسم ہے جن دم وی خیال مولا علی سرکار فرما نے رب دنیا یہ اللہ منگنے دنیا کے فرما نیکی اطا فرما مولا درکی نے بارگاہ چو جڑی مانگ دے جے جدو آ قربان جا جدو اثی دی ہو گئی بی جد اثی سالا نو پہنچیوں گئی سڑ سڑ کے نا جی تیلا ہوں ترد لگنا جی ہوں ڈگ پینا بیتن ظاہر بی سی جی سی اپنے پاتنی زور دا ایک قطرہ عرش فرش تکھ دین شہ پر مہی نے ابن عربی فرما دے فرمایا عرش فرش پانی ہو جان ولی اپنے باطن دے زور دا ایک قطرہ عرش فرش دے رکھ دوں کہ جناظہر ہوئے نا رب دی عبادت پاتن اگڑا ہوتا ہے اندرو روح این تگڑی ہو جاندی ہے روح این طاقتور ہو جاندی ہے بی بی قربان جاوا جناب انجو گئیاں کفن ہمیشہ سامنے رکھ دیا سر بندہ موت ہے وہی فرون بن ہے جڑا موت نو بی بی رابیا بس بسری واگ یاد رکھتا ہے عمل ہمیشہ سدھا ہی کرتا رہتا ہے اپنا کفن سامنے رکھنا کفن دیدید کرتے جدو گفلت آن لگی نا تو اپنے نفس نو آکھنا آکنا چپڑیا کا خیال رکھے کہ ہونا کوئی پتہ نہیں کس لیا جان تیرے پھر تعلق بسری آئے آئی رابے بسری آئے سرکار جنہ کے گھر کے اندر چور وار گیا بی بی پاک اللہ الا کر کے مسلے نے لےٹ کے گھر کے اندر چور وار آ سامان چوک کے بار بوے آن لگا نا پچھا جائے تو سجا کا بڑا پریشان ہوئے جاگ پی خیر کی بڑی وہ کہ بندے آ میں سوتی سنا جان لائی نے وہ تیر جاگ دے نہیں سوتا یہ بھی بیما ہبا دی تو اما ہا دی پر فرق دے ویخ بن پہنچ کیا بیالی کی سات آسمان معافی منگتے نے خدا دی قسم آدمی یار لا مگر لا جی چوکی لائے پر بیوی رابع پاکاں انہوں نے پاکوں نے جہی جہان چپ تردے تو بھی جنت بن جائے خدا دی رب نال لائیا نے قربان اور فرما اللہ دیا بندے اگلے دن تفسیر دے اندر پڑھ رہے تفصیل دے اندر حب اللہ فرما دن والے رب سارا ود پیار آتا رہی تحت تلسی مظہری شریف لکھا ہے حضرت اپنے خداوا پیار ہے کہ نہیں آخر گیار بڑا پیار ہے سامان اپنے خداوا دنیا میں رہ کے انہوں کی پوجا کرتے رہے اللہ فرماگا پھر جاؤ مشرق کافرو تر جہنم پی سڑ دے جے کوئی محبوب کوئی موہے پاشک اپنے محبوب تو دور رہنا گوارا نہیں جے کر پھر جاؤ تو وی اپنے محبوبہ جی محبوب خدا پہ ادھر مار جاؤ آخر گے یا مولا کریم آنا نا خدا سر اسا محبت کے دعوے ضرور رکھنے مگر سان یہ گوارا نہیں ہو سکتا اصا ان جہنم جیسی بلاند اندر نہیں جاؤں گے اللہ بہادر شریف فرماگا تا پیار جھوٹا ذرا ہو جاؤ اللہ فرماگا اپنے والرسو میرے میرے دنیا دندر نہیں یا سانو بڑا ہی پیار ہے تیرے اللہ گا مڑ جاؤ جنم نو حکم ہو رہے آشکا ندر جاؤں انہاں پوچھنا فرمایا لگا لکھنا سونے دا گنج بخش سارے بلی جنابھی اکبر بھی مولا حسین دلال جان میں پہ بجدیا نے کیونکہ جنا دکھاں Oh, دل برالی اور ساڈا ماری کھڑے نے جہر ہوب والے نے تو ایس دنیا دی سختی محنتی برداشت کرنا رابری ورگی اتنے قربان تے جاواں باقی جی نہ اس جہان دکھ بلا رب رسول برداشت کر کے آنا اصل جہنم ہے ہی رب کی ناراضگی رب داراض ہونا ہی اصل جہنم جا یاد رکھنا رب راضی ہو جائے نا ٹے بھی جنت میں رب راضی ہو جائے شام اور قربان جانا بسری آؤ آن انتہائی اور لکھیا ہے چاول لینا کمزور اس واسطے چاول نہیں چاول چاول سبوتا لینا منہ چٹ کے کٹ پانی دا پی لینا بیو بی جی کر در فرمایا بوتا کھاوا گی بہتا چیر پخانے واسطے بہنا پیتا ہے تو انہیں چیر اللہ دی یاد تو گافل رہنا ہوں دل گوارا نہیں کرتا ہونا چب واسطے یا ذکر کرتے رہیے ادا کی قسم تر پخانے کی حاجت ہونی میںران ہونا مسلمان دیا تھی کدھر تر پی جن تو چھو چھوڑ جانا وہ ہورا دیا سردار نوڑ کے کدھر تر پی ہورا دیا سردار تحی ایدر ویکا اور بی, بی ایک جا بی, بی ادبی آبیا بسری دی برادری مہارا دی سی. رضی اللہ تعالیٰ جدو دن آنا جدو دن ہونا اپنے آپ آخنا اج دن مر جی جو دی یاد دن چاہ جانا اللہ اللہ کردیا گزر جانی ری. پھر جدو رات آنی پھر اپنے آپ آخنا نیچر ہی مر جاویں گی फिर रात न छे छे सौ नफर पड़ने फर्ज खुदा देखरे पूरे नफर छान लग पींद करना ते आखना या नवस आना महा मगा नवस नु आखना चलेंओ नींदर सामने भी इधरों नींद ही उधरों मौत सिर खली हम दस चुनना की پسند کرنا ہے سونا پسند کرنا ہے والا سال سمائے ناما اس بیالی بی سال اسمانا والا چکے ویکیا ہی نہیں بیم آیا آیا ماننا دس ہزار جی اپنے گھر کھلو کیا آسمان وال نہیں ویندی کیا سبق لے سنا جی جنتر میں جیڑی جنت دیا گا نا مومنا کاست رات نظر اپنیاں اپنے سر دے سائی تو سوا کسے پاسے نہیں اٹھاون گیاں معلوم ہویا جنت ہے ہی گیرت مند چکا <تصفح> کی خیال ہے جانا اپنی غیرت دی پرواہ نہیں کا بترا ہونا ہے مار گے غیرت مند ایمان دس اللہ دا ہے پاک پاکان. پاک بیبیاں پاکستان پلیت بیبیاں پلیتوں واسطے گل سمجھنا میری یعنی بتکارا عورتیں بتکارا عورت جڑیاں جنت پاک نے جنہ نے اپنے حصے مرد تو سوا پھر ہی لبن گیا نا جڑا اتنے نہیں وہد پھر ادر ویخ لگے بندے اور بی جہاں دئی دائشہ بیٹی ہے حرمام جفر صادک نام کی ہے سیدہ دائش ایشا نام ہی پیا دستا ہے سڑن پیا سڑے پرہلے بیٹھتے مستفا آپ عبادت ریاضت تقوی زہد فقیری صبر ہر صفت بے مثال سن رات اٹھنا نہ اللہ کی بار گاہ عبادت اکھنا وا عزت کا مولا تیری عزت کی جے جی تین جہان نمج پاوے گا تے میں اتنا شور پاوا گی جہان بج کے شور پاوا گی آخی ویکو لوگو میں رب نو ایک مندر سو میں جہان میں پائی خلاج میں سو میں تری تو لوگ دم نہ بیسر خوف اللہ کا ڈر پہ رکھدیا نے قربان جاگا اور فرمان انہیں بیبیاں اور اللہ انہوں کا کی حال عبادت گزر جانا ہے رات عبادت دن اور زیادہ رہنا ہے ایک بار ہے نا توجہ کرنا آپ کی آدت مبارک سے سر تیل نہیں سڑ لیا پر منا وقت ہی بڑا تھوڑا ہوں اللہ کی یاد چصروف رہنا ہوں کی کریے ویک دے سی یار انہوں فکر کیڑی شاید ہے سامان کی شاید فکر ہے شہی ڈے پیٹے ہو جی بڑھی دا خدا یہ بڑی غرق کر دے چنگا یا پھر اللہ ہدایت جا دے زمین کیوں تکھی مولا ہدایت دین آدر تے آپ بی ہار ہو रब न जो पछाण ना तो जंगल च जंगल चा कई बार लकड़ा टुकड़ा लैण रास्ते शेर हो रही आ जाने शेर जिन्हू वेख के बंदोटे खुल जाते होंगे ने आना ना तो बीबी ने आखना मैं भावा जे भुख लगी खा ला जो नहीं लगी थे जा थे। तो जाने पूछड़ मारद पिछा टुट जाने ربن جو پچھاانی کڑی ہال پچھاڑ کیوں نہ کرے شے؟ خدا دی قسم کر کے آنا جا مالک میرا مالک کی کرنا شہ پہنا پچھاڑ دی گور نال سننا ایک اور بی فرما ہے میں ایک بی ربے رب دے دے چادر وا فرما کر مولا میں پورا واڈا کیڑا اللہ نے تیرے بالوں نے موڈے دے پایا کہ لا دیا بندے آ کشتی اندر سوار سو سمندر کشتی ڈب گئی ایک فٹے میں پھٹا لے کے آ گیا میرے عزت دا حملہ لگا میرا بچا فٹے نیندر آئے میں چونڈی ماری میں کیا میں سما ل مگر وہ ظالم باز نہ آیا میرے بچے نو انہیں سمندر دندر پاو دیتاو. میرے لگا. مولا کریما میری دے تو بچا لے آن بلا نکلی اس بندے انہیں پا لیا میں پٹے تردی تردی ایک جزی سی سمندر جزیرے جا لگی آؤ ایک دیہ گزریا دوجا گزرا کوئی شہ نہیں کا چوتھی دیار ویخیا کشتی جناب آ رہی ہے میں کپڑا ہلایا کشتی والے نے ویخنی کی آ جڑا بچہ سمندر پایا سی بچہ میرا کشتی اندر پیا کھیل رہا تین کون بچا آخیا اللہ بندے میرا ہی پتر ایسا اس طرح میرے واقع گزریا میرے تو بچڑیا بےچارا آخیا ہاں باقی سڈ گل دنوں لگتی ہے سر چکا کے کہنے لگے ہاں پر تین واقع دسی ہے بچہ سڈے ہاتھی کھایا آیا کشتی سے بہ کے جانے بلان نکلی ہے سمندر دے کے بچہ ہے کانڈ میں بچہ بٹھا آ کے سانو سان آئی جے بچنا چاہتے ہو اس بچے نو چک لو جی اس بچے نو چپ لا ساری کشتی نو برباد کر دیا گیس چکیا بلا غیب ہو گئی. کشتی بی بی سونے جی میں تیرے شرم تو اپنی بچی تیرے ہی فریاد کی سونے تج وفا کیا سونے جی اتنے میری پالی سی نہ شرم رکھی سی. جی کے ہے جی رب سچیا بچہ موڈے سے پایا فریاد بھی کردی خدا دیا بندیاں دے اندر جڑی اپنی دل بچا وے او گھر بیٹھے بھی مرد دی عزت رب انج بچا ہے Oh, خدا دی قسم میں تو حیران ہونا جب ایک گلا پڑھنا نا تو پھر اپنے گھر نگاہ ماری دی oh, ماں یہ یار لا بند بیٹھے آ ڈران ہیں یا اللہ کی لوگ نے سیکھی ایمان نار دسو اچ وہ گلا سنتے جب رئی رہ گئی, نہیں? <سؤال> <سؤال> ہی گئی نہیں. بے حیاں رہ گئی مغیرتی رہ گئی یا. بے خوفی رہ گئی او مسلمان بھی تھی بہن فکر اس قبر حشر دی جس خدا دی فکر بیشا بچ نہیں تو نہیں بچ سکیں گی, چو گی چو سکون نہیں رہا بربادیاں نے پریشانیاں نے جی سسا دی نال نہیں جڑتی نوہ دی ساس نال نہیں جڑتی چھ فٹا جانا بھی پجاروں دے میں ایک تویز تین بعد تیری دھی دا ہے آخر کیوں جی میںری مات نہ مری تو حالت کیوں نہ کر کے میں دعا کرو وحدہ شریف مولا اڈے گھر کی شلاخت مار آسا مسلمان دیا دیا شلاقت مارے آخر الحمد الحمدللہ رب اللہ سم بھی وجہ لین سن فری